حریما نئ ک بالمؤنیناورغ فہیں نحبر ہو ا نسللی ال رسول ہل قم بعد و فعظں باللہ ہی من شہطگررجیم بسممللناہ ہاحم الرہم۔ قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى وقال عز وجل كما ورد في سوره يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لخلق الله ذلك هو الفوض العظيم وقال عز وجل كما ورد في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ودنحن اقرب اليه من حبل الوريد وقال عز كما ورد في اخر سوره العلق فلا تقعوا وسجدوا وقترب وقال عز وجل كما ورد في سوره بني اسرائيل اولئك الذين يدعون ويبتغون الى ربهم الوسيله تعيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان الله الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اعظمته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احبب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بسر شوا روای رہی رشدنا من اللہ مرب الم ناشتہ اللہ حق عمر ذکم رب الباتل یہاں ایک اہم حدیث ہے اس کا کہ ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں یہ کیوں سمجھئے کہ ہمارے ہاں جو مضامین تصوف کے عنوان سے بیان ہوتے ہیں ان کا ایک بہترین بیان حدیث نبوی بلکہ حدیث بھی قدسی اس کے حوالے سے اس حدیث میں موجود ہے اگرچہ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث میں تصوف کا لفظ نہیں آیا یہ ایک بات کی اصطلاح ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صوف سے بنا ہے کہ ابتدائی جو صوفی تھے تابعین کے زمانے کے وہ اونیں کپڑا پہنا کرتے تھے اور کوئی بنیان بنیان کا تو سوال ہی نہیں تاکہ وہ اون جو ہے ان کے جسم کو تکلیف پہنچاتی رہے ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی جسم کے لیے کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کاٹتی رہتی ہے جسم اس لیے وہ اونلی لباس پہنتے تھے صوف سے صوفی بن گیا اسے تو صوفی بن گیا بہرحال مختلف رائے اور بھی ہیں وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا قرآن مجید میں اس کے لیے، حدیث میں اس کے لیے لفظ احسان ہے. اور یہ ہم پوری تفصیل سے حدیث جبرائیل کے مطالے میں دیکھ چکے ہیں اسلام ایمان احسان آج در حقیقت وہی مضبون ہے جو ذرا مختلف انداز میں یہاں آ رہا ہے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں نہایت خطرناک مضامین بھی ہیں خطرناک اس اعتبار سے کہ بہت باریک ہیں اور ان کے ضمن میں گمراہی میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے اس پہلو سے بہت ہی محتاط رہ کر بات کرنی پڑے اس میں سب سے پہلے اس کا جو دو حصے ہیں اس کے ان میں سے پہلا حصہ جو ہے مختصر ہے حضرت ابو ہرانا روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کیا کہا ہے من عادا بالحرب جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے ہمارے یہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت کچھ راول ہے اولیا اللہ ایک ولی ہوتے کون ہے؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں کرامات ظاہر ہوں جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دیں مستقبل کی باتیں بھی بتا دے بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو نظر آ رہی ہو اس کا لباس اس کی وضاقت وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھئے ولی ہوتا کون اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ طرفہ نہیں ہے اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے دو طرفہ معاملہ ہے تو ولی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے اللہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے دوست ہے ساتھی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے، یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے اللہ ولی جو لذیذ آ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات علمات نور وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی یہ تاریخیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے یہ تدریجی ہے گریجویل ہے اس کا آغاز تو سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ میں ادا کیا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا اشحد محمد و صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو گیا اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا کفر سے شرک سے لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا جن میں سے نکلنا ہوگا اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا جیسا کہ سورج تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور دھاری طرف بہتا ہو, جو دوڑتا ہوگا اور وہ کہیں گے ربنا لانا ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا ایک عام صحابی کا تھا ایک ہم میں سے کسی کا زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اسی ریش پروپورشن سے نور ملے گا میدانِ حشر میدان جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا اندھرا ہوگا اور پل سراگ پر سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم ہے ذرا ٹھو کر کھائی اور گئے گئے نقشہ جو ہے سورہ حدیب میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی اور دانی طرف بھی سامنے نور ایمان کا ہوگا دانی طرف آمال صالحہ کا منافقوں کے پاس ہوگا نہیں دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے کوئی نور نہیں ہوگا اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے نہ آرام سے کر <سؤال> چلو تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو نہیں اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے سنا تک اس کی روشنی چلی جائے اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے وہ بہت دور تو روشتے نہیں جا سکتی نہیں قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑا ہے یا نہیں ہے کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا یہ تو نظر آ جائے گا تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار نگار بنا اتنی لنا نور لنا وقف ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے تو ہمیں بخشتے بخصورت سماج اور ہمارے نور کی تخمی کرتے ہیں تو اللہ علیہ ظلمات اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے میں، تقریروں میں عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے اللہ انفسل الزین کان لہم البشر فی الحال لا لخلق هو آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء اللہ کے ولی جو ہے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی حسن نہ ہومل بشرا فی الحال حیات دنیا بھر اللہ عامن کانو اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوا کے روش پر گاندھا میں لہم البشرا فل حیات دنیا والا ان کے لیے بشارتیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی لا تبدیل یہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس کی خلق کی ہے اسی اسی اصول پر لال قول فوظیم اور یہ مقابلہ جس کو حاضر ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی اب اس کا تجزیہ کیجئے یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا کان وہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا پہلا قدم تو ہو گیا شہادت وربل دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا بلما ید خل ایمان فیلوب بہت بڑتبا یاد آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ بندو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ایمان ابھی نہیں لائے ایمان تو تب ہوگا جبکہ دل کے اندر یقین پیدا ہو اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے دل کے اس یقین کی انٹینسٹی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے جسے عین الیقین کہا جاتا ہے یہ یقین کا درجہ ہے یہی احسان وہ یا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ تعالی کی نگاہوں میں تو یہ اس, اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائے گی درجہ اول درجہ دو درجہ دوسو اور اسی کا نام احسان ہے وہی تصوف کی منزل ہے یقین اس درجے ہو جاتا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے کم سے کم یہ استحزار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوئے اس طرح تکوا کے ہی مراحل ہے یہ جو شراب کی حرمت کے زمین میں آخری آیتیں آئیں سورہ معدہ میں اکیانوے بانوے اور پھر ترانوے میں جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو ساٹھ برس بیت گیا فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا 170 برس کا تھا اور یہ میں بتا چکا ہوں عرب کے کلچر کا ہی جزو لازم تھا جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم ہے شراب، شراب بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے کھانے کے ساتھ جو شراب تو ہوگی لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لہ سال صالحات وہ لوگ جو اماد اور امن سادے پر گامزن تھے ان پر کوئی الزام نہیں کوئی منامت نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کوئی کھایا پیا وہ ایزامت جب جبکہ انہوں نے تخوا پر روش برقرار رکھی وامن سوال ہاتھ اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل سالے کیے سمت تکاؤ وہ پھر اور تخوا میں بڑھے اور اور ایمان میں بڑھے سمت پھر اور تخوا ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہوگا میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو ایمان اور تخوا دونوں کے تین تین راہی ہیں تین درجے ایمان میں اقرار باللسان پھر یقین قلبی اور پھر یقین کی انٹینسٹی اور تکوا ابتدائی دوسرا تیسرا اب اس میں میں ذرا تھوڑا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمراٹ کیا ہیں ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات یوں سمجھئے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک درخت ہے آم کا درخت ہے تو آم لگیں گے ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں ایک ظاہری جو نظر آتے ہیں ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں ظاہری پھل کیا ہے نمبر ایک اطاط سم اوٹاط اللہ کو مانا ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی تعت کلی لی سرور مانوس ماؤ آتی دوسرا جہاد فی سب اللہ اللہ کی راہ جہاد اور جہاد کے دو کھاتے ہو جائیں گے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہ پہنچانا دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنا نظام برپا کر دینا اقامت اس میں تن من دھن لگانا مال اور اپنے جسم و جان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کرنا ہی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کیا ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں نظر تو آ جائے گا جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا دعوت دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے پھیلا رہا ہے, ہے، پہنچا رہا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے جماعت کی نظم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو جو سمرات سمر کہتے ہیں نا پھل کو ثمرات ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا سمارے بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے بہشت کا وہ یا پھل ہے بہت اونچی کوالٹی آموں کی سمارے بہشت چوسا جس کو کہ پھر اس کی خاص صورت ہے بارہ دوسرے باتمی ہے باتمی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت صاحب مصیبت جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے بغیر نہیں آئی ہے اللہ نے سینکشن کیا اوکے لیٹ اٹن کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رسی اللہ تعالی آدان ہو تک اس نے ربنا ہوتا اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھی شروع ہو جاتا ہاتھ اٹھتا ہی نا وہ گوڑا مارنے کے لیے اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر سبروں استحکاموں اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا راضی برضا اس کے بڑے اونچے اونچے مقابات ہیں وہ اس پر بیان کرنے کا موقع نہیں رضائے حق راضی رہے یہ حرف آرسو کیسا یوں ہو جائے ارے تم کون ہوتے ہو تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ are you رضائے حق راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا نا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا who are you یہ بڑا عارفان شعر ہے اربرآلہ آبادی اگرچہ وہ مشہور تھے مزاحیہ شاعری کے لیے لیکن ان کے بہت خوفیاں نا بھی لی رضائے حق میں راضی رہے ہر فیار سو کیسے خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسے تو یہ رضاء رب راضی رضاء رب تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے میرے عادی تیری عادت ہی صحیح ہے اللہ ٹھیک ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ہم حاضر ہیں جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے قبول ہے. اسی کا ایک حصہ تفیض المر اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے تفیض المرہ میں کاہے کو چنتا کروں کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے میں دعا بھی کیا کروں وہ تو جانتا میں نے باہر آپ کو بتایا ہے ایک مقام پر آ کر ایمان کے درجے میں دعا ختم ہو جاتی ہے دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر اے اللہ علم میں اور اضافہ فرم رب زدنی ذدنی اے الا استقامت کا فرم دعا ہی رہ جائے یہ دے دے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے اور پڑھا رہے تمہیں کیا پتا یہ شر تمہارے حق میں اچھی بھی ہے کہ نہیں آسان تک رہا شرکم اللہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو تمہیں کیا پتا ہے؟ اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جان حوالے کرو نا بھائی اہم جو تو جو تیرا خیر ہے یہ بات نہیں سبر آتے اسی لیے شیر ہے بہت پیارا کار ساز ماں بے فکرے کار ماں میرا کار ساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا ہے ہم پڑھ چکے پچھلی حدیث میں جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں پڑھ چکے کہ نہیں اللہ کے کام میں لگ جائیے اللہ آپ کے کام پورے کرے آپ تلبند میں لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے ہی ول ٹیک کیئر آف آر یور افیئر ماں بے فکر کار ماں فکر ماں برکار ماں آزار ماں جب میں اپنے معاملات میں خود غور فکر کا نتیجہ نکالتا ہوں تو الٹا پڑتا آزاد ہو جاتا ہے میرے لیے باعث سے تکلیف ہو جاتی کسی ذریعے پر, مادی پر, کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سلا اللہ وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا بلا تقویٰ دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا اللہ انشاءاللہ شاء کے ساتھ کہنا ہے اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ ہے گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے اس کی سروس بھی ہو گئی ہے ٹیونگ بھی ہو گئی ہے پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا بھول گئے وہ کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بل فیل کسی کام کے ہونے کے درمیان حضور سے یہ ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر تین سوال کیے مٹے والوں نے ان کا جواب حضور نے کل دے دوں گا روزانہ تو آتے ہی برہیل پوچھ لوں گا دے دوں گا تو نہیں آئے اب تالیاں پٹ رہی ہیں بس رہ گئے سارے دعوے ختم ہو گئے کہاں جواب طالباً تین دن کے بعد جبرائے اور جوابات لے کر آئے لیکن ساتھ یہ آئے بھی آ گئی ملا تقول شاہ <غَدًا> آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا إلا تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو نہ مادری اسباب و وسائل پر ہو. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادنی وسائب وسائل و ذرائع جو استعمال, استعمال کرو بھرپور طور پر علاج کراؤ سنت ہے لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی شفا اللہ دے گا مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اب تو ہمارا حال بدل گیا بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کی دوائی پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھی اللہ شافی اللہ کافی شافی تو اللہ ہے اور کافی ہے یہ تو سنت ہے علاج کرو ٹھیک ہے اب اس میں اس حد تک ہو جانا ایسے درپے ہو جانا علاج کے لکھوں کا روپئے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں لکھوں کا روپئے خرچ کر کے ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے ان کا دھندا چل رہا ہے یہ نہیں اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا نہیں جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے جو ذرائع ہیں علاج کرائیے لیکن شفات مل کے آدمی اللہ شافی اللہ کافی اسی میں اب تین چیزیں اور شامل کر دیجیے محبت ولام اشبد اللہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو قلکانہ اباؤ کم و بناؤ کو افغان وہ وعمال وعمال تم نے مال جمع کیے اور تمہارے مکانات تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے رشتے دار تمہاری بیویاں یا شوہر غمالک ترفتمہ جنہیں تم نے جمع کیا ہے وہ مساکر و تردون اور گھر و تجارت ان کا اور وہ تجارت جس کا کہاد کا اندیشہ رہتا ہے بندھارا ہو جائے وہ محل نے بڑے پسند تمہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اللہ ہو بے اما ہو جاؤ, جاؤ بیٹھو انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا تو محبت اللہ کی شدید ترین اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے تران میں اور نعت کے لہ لہ کے پڑھنے میں نہیں ہے اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت اللہ کی حمیت اللہ کا دین اور پامال ہے اور میں اپنے دھندوں میں لگاؤں ہوں اپنا کاروبار اپنا دھندہ اپنی ملازمت اپنا پروفیشن ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے اندر خدا کے بندے اللہ کے دین کو دیکھ وہ پامال ہے حمیت کہاں گئی ہم کا گئی تیمور کے گھر سے گئی اسی میں وہ ہدیس آتی ہے اللہ, اللہ, علیہ السلام و السلام و خزاب خزاب اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو فلاں اور فلاں مستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت کالا فقالہ فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے فلاح اور سے کا ترفتہ ہے اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک نے جتنی دیر بھی تیری معاشیت میں پسند نہیں کی اس کے تقوا اور زہد کا اپنا گواہی دینے والا جبرائیل ہے کوئی کرایہ کا وکیل نہیں ہے یا کرایہ کا گواہ نہیں ہے کہاں دے رہا گواہی جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا لیکن فرمایا قالا فقالہ اتل وی اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں فَإنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبعَ فِي اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں میرے احکام کے دھجیاں بکھرتی رہیں میرے حدود پامال ہوتے رہے ارے اللہ اللہ اللہ اپنا مراقبہ اپنا چلا اپنے اسکار انہیں مست رکھو و فکر صبح کا ہی اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں حریت اور نسرت یا اللہ. اللہ کے مددگار بنے بلد. اللہ کے مددگار اللہ ضعیف نہیں ہے القوی ہے تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے تن من دلا لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا بس یہ کامیابی ہے کتنے نبی چلے گئے ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی انقلاب نہیں برپا ہوا معدود چند لوگوں نے مانا باقی سب کو ہلاک کر دیا جا. حضور کے دست مبارک سے انقلاب آیا نصاب آیا کھڑا ہو گیا الحق وضحق الباتا یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے سب سے بڑا حضور پر تکمیل رسالت یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کی یہ ہے ولایت کا تعلق اب اس ایسے ملی کے خلاف جو بھی بوجھ رکھے گا عداوت رکھے گا دشمنی کرے گا اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے یہ تو ظاہر بات ہے یہ تو مروت کا تقاضا ہے شرافت کا تقاضا ہے اگر ایک شخص اللہ کی حمایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو ہے اللہ کے دشمن ہو گئے فقط اعظم تو اگر چیز میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائیں یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتی شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا نہیں اللہ کی اپنی سنت ہے وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھے تر ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے امتحانات اور امتحان کافروں کے ہاتھوں میں آئیں گے نا اگر کافر ابل دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آتا کس کے ہاتھوں آتا آزمائش کس کے ہاتھوں آتا وہ تو آزمائش جب آتی تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے کتنا چھوٹا ہے کس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا مِن ہم نے تو سب کو جو ان سے پہ یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا عہد نبھایا اور یہ جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے تھے تو یہ بات جو ہے فطری ہے من یہ تو ہے پہلا حصہ اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا یہ تو چھوٹا حصہ تھا اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے تقرب اللہ کے دو مراحل بیان کیے سب اس میں فرمایا تکر بائی لیا ابدی بائی لئی مفت رس نئے میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا تقرب تقرر جو ہے باب طفاءل ہے محنت سے کوئی کام کرنا کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ تقرب تعلم علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ مسلسل پہ ہم جد و جہد کے ساتھ من تقرب لیا عبدی ما تقرب تکرب عبدی آپ دی بے شعین احبائی لیا ہوا گئے میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی اس کے برعکس مارے ظالم اب بھی تکمر الیہ اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے یہاں تک ایک مقام آ جاتا ہتہ ہوئی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فکن تو سمو لذیذ اسماؤ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشنار کے رہ بردے تیغشت قدم رہا ہوشیار ہو جائے اب ایسا پل رات کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے اللہ بندہ بندے کا کان بن جاتا بسر اللہ میں اس کے وہ جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا کون سمجھے گا وہ یدہ ہلتی یب اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وہ رجلہ ہلتی اور اس کے باؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ اکبر اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے یہ کون سا مقام ہے اب ان دونوں میں بلندر کون سا مقام ہے دیکھیں یہاں بھی وہی بات آئے گی میں نے ارض کیا ہے کئی دفعہ جہاد کے تین مراحل ہیں نفس کے خلاف جہاد باطل نظریات کے خلاف جہاد اور نظام باطل کے خلاف جہاد سب سے اونچا کون سا ہے نظام باطل کے خلاف جہاد اہم ترین کون سا ہے نفس کے خلاف جہاد ایو جہاد افضل افضل ترین جہاد وہ ہے نچلا والا پہلی منزل کا اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی اسی طرح یہاں پر بھی وہی وہ اب اس کو فوری کنٹراسٹ کا یہ تصاد نہیں لیکن یہ کہ فوری طور پر ایک کنٹراسٹ تھا سامنے آتا ہے سب سے محبوب تو ہے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا محبوب وہ ہے سب سے بلند یہ ہے اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کے معنی کیا ہے کیا اللہ کہیں دور ہے وہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا اس کے پاس یہ تو نہیں ہے وہ تو میں نے آیا آپ کو سنا دی قاف وَلَقَدْ مَا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ حَبْلِ <الْوَرِيد> ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہمیں معلوم ہے اس کا نفس اندر سے کیا بس اندازی کرتا رہتا ہے یہ نفس والا مارا،, مارا تو بسو ہم نے بنا ہے نا وہ ساری خواہشات ہم نے رکھی اس نفس کے اندر وہ سارے اینیمل انسٹریٹ ہم ہی نہیں رکھے ہیں نا اس کے اندر Minoid. کیا گھڑی ساز کو پتا نہ ہو گھڑی میں کون سے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ وَنَحَنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ بِن حَبْدِ ہم اس سے قریب تر ہیں اس کی رگی جان سے بھی سب سے بڑی جو رگ ہوتی ہے تو اللہ تو اتنا قریب ہے پھر تکڑوں گی کیا بنوں یہ بات غور طلب ہے اللہ قریب ہے ہم دور ہیں بہت پیارے اشعار ہے کرا جو چڑا کر بھی کہ بھی پیداس تو زیر نقابی کسے ڈھونڈ رہے ہو بھائی آ کر یہاں جنگل کی گفاؤں میں اور دکانوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کسے ڈھونڈ رہے ہو یہ پیچو تاب کیا ہے تمہارے اندر یہ فلسفہ اور یہ عقل اور اس کے گھوڑے دوڑا رہے ذات و صفات باری تالا کے بارے میں یہ پیچو تاب اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ تاب رازی یہ پیچو تاب اقبال نے اس حرف پیچا پیچ کہا ہے فلسفہ منطق کرا جو چرا در تابی کرا کہا چرا چہرہ یہ فارسی میں اس طرح شیریں ضرورت کے تحت یوں بنتے الفارسی کہ تو پیدا کہ وہ پیداس تو زیر نقاب وہ تو سامنے ہے ظاہر ہے پردہ تو تمہاری آنکھ پہ پڑا ہوا ہے زیر نقاب تو تم ہو یہی وجہ ہے جنہیں عام طور پہ بخش کیا دیا جاتا ہے شیخ عثمان بن علی الجلابی سما حجویری سما لاہوری ان کی کتاب یہ تصبف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے کشف المحجوب بالکل ابتدائی میں سے تصوف نام کیا ہے کشف المحجوب حجاب میں ہم آئے ہوئے وہ تو ہے ہر جگہ ہے وہ ماں کو میں نہ ماں کم تم تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے اب یہ پھر بڑا خطرناک مسئلہ اس پہ بڑی بحثیں کیا اللہ یہاں ہے وہ تو کہہ رہا جہاں بھی تم ہوتے ہو میں ہوتا ہوں اب اس میں ایک تعبیر کی گئی صفاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے وہ کہیں دور بیٹھا ہوا یہ ایک خاص تصور ہے جو اکثر کم سے کم جو بھی ذہن و فکر کی کوئی اونچی سطح رکھتے ہوں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں اللہ کسی جگہ پر محدود ہے نہیں کیسے ہمارے ساتھ ہم نہیں جانتے اس میں یہ ہے اصل میں جو بچانے والا راستہ ہے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. کیا اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں کیا اسے بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے جانور ہمیں معلوم ہے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں اللہ کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے وہ سنتا ہے یہ جانتے ہیں ہم کیسے سنتا آپ نہیں جانتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں کیسے ہے یہ ہم اس کیسے کی کھود کریت میں جب پڑے تو وحدت الوجود نکل آیا وحدت الشہود نکل آیا وہ فلسفے بڑے بڑے نکل آئے وہ عقل و خیرت کی بڑی اونچی منزلوں پر جا کر آدمی کی سمجھ میں تو آ سکتے ہیں ورنہ اسی میں کفر ہے اس کا ہر چیز اللہ ہے اس کا مطلب ہے۔ اس میں سے وہی پھر ہماس نکل آیا یہ سارے فلسفے انسانوں نے اسی سوچ میں تو نکالے ہیں لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہوشدار کے رہبر قدم تو اس اعتبار سے تقرر کا مفو کیا ہے کہ اللہ کی طرف باتلی طور پر بڑھنا اور بڑھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی اندر وہ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے شیر اب القاد بید کا ستمستر ہوا ست کشت کے سیر سر و تھمندرا انچہ کم نہ دمی درے دل دل پشا بمن درا بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش نفس تمہیں کہے چلو بھائی ذرا باغ میں جا کے دیکھو سروسمن کی سیر کرو دیکھو کیسے اچھے اچھے پھول ہیں کیسا سبزہ ہے ارے تم خودے گنچے سے کم دمکتے ہوئے نہیں ہو تم تو اللہ کی تخلیق کا کلائمکس ہو ذرا کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو ادر کا جو باغ ہے کبھی اس میں داخل ہو کر سیر کرو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو وہ تو ہے وہ کہیں دور نہیں ہے تم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو تمہاری ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تمہاری ساری سوچ بچار دنیا کے لیے تم اس کے طرف متوجہ نہیں ہوتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سماج دنیا تک اتر آتا. کیسے اتر آتا یہ ہم نہیں جانتے ہیں. قیامت کے دن اللہ اس زمین پر نظور فرمائے گا وجا رب و کمل ملک صفا میدان قیامت اسی زمین پر ہوگا قصہ زمین برسر زمین طے ہوں گے اللہ آئے گا وہ شربیہ کا یوم سما لیا آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو تھانے ہوئے ہوں گے اور وہ حضور فرمائے گا پھر وہ عدالت میں خدا بندی لگے گی حساب کتاب بگا. کیسے ہم نہیں جانتے اس اعتبار سے تم اصل میں اپنے باطن میں جھڑکو باطن میں کیا ہے اب وہ بات جڑ جائے گی وہ جو شروع کی بات تھی دل کی گہرائیوں میں روح ہے اور روح اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے روح کی طرف توجہ نہیں تمہاری تمہارا سارا توجہ ہے وہ جسد مادی کی طرف ہے اس کے تقاضوں کی طرف ہے اس کی ضروریات کی طرف ہے اسی میں مصروف ہے روح کی طرف متوجہ ہو کر انسان تقرب حاصل کرتا ہے کہ وہ پیداس سب سے ظاہر ہستی تو اسی کی ہے ہاں سب سے مخفی بھی وہی ہے اس کی ذات کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ کیسے دیکھتا ہے تم نہیں جان سکتے اس کا ہاتھ ہے ید اللہ لیکن اپنے ہاتھ پر قیاس نہ کر بیٹھنا اس کی کوئی تجلی ہے سے کہا گیا ہے کہ اس کی ران کھولی جائے گی یوم شفاق اس کو کیا ہو اسی اور پتا چلے گا آج ہم یہاں اس میں بحث کریں گے تو ہم گمراہی میں ابتلا ہو جائیں گے یہ بتشاب ہاتھ میں سے تو یہ ایک حد تک تو میری بات اس موضوع پر کیونکہ وقت ختم ہو گیا میں سمت کر رہا ہوں کہ قرب سے معاملہ قرب مکانی نہیں ہے یہ قرب مانوی وہ آئ میں نے شروع میں پڑھی تھی دوبارہ چونکہ دوہرا رہا ہوں تو اس کا ایک سجدہ جو کر لیجئے گا بعد میں کلوتے ہو وسجد وقت رب اے نبی یہ ابو جہل وغیرہ کی باتیں آپ نہ مانی توجہ نہ دیجئے دفاع کیجئے ان کو آپ تو سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے اور حدیث میں آتا ہے اکرب ماں یکم العبد اللہ قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے اگر واقع تانند سجدہ کر رہا ہو ایک سجدہ وہ ہے کہ جسم تو جھک گیا ہے اور نفس سے کھڑا ہے جوں کا تو شیطان لائن کی طرح میں سجدہ نہیں کروں گا تم جاؤ کرو یہ تمہارے عزا و جوارے کا سجدہ ہے دل کا سجدہ نہیں لیکن جب پوری ہستی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تو یہ قریب ترین ہوگا اللہ کے ساتھ معاملہ خصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد النبارک وسلم تسلیم کثیر الکثیر